الله أكرم أكبر الله أكرم لا إله إلا الله والله أكرم أكبر الله أكرم الله أكرم ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ وسلام علی کا رسول اللہ علی الحابیابی یا نبی اللہ علی نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حرمین طیبین کا تذکرہ آشکان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرغوب اور محبوب ترین موضوع ہے اہل محبت اسی تذکرے سے دوری میں بھی حضوری کا لطف اٹھایا کرتے ہیں الحمد للہ یہ مدنی چینل کے سلسلے زیارات حرمین طیبین کے پہلے دو حصوں میں ہم نے مقت المکرمہ تائف اور اس کے اطراف کی زیارتوں کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم مقام بدر مسجد ذوالحلیفہ مدینہ المنورہ زادہ اللہ و شرفا و تعظیمہ اور اس کے اطراف کی زیارتوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انتہائی ادب و شوق کے ساتھ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے ذریعے اپنے قلوب کو منور کیجیے مسجد عائشہ کو مسجد تنعین بھی کہا جاتا ہے اس مبارک مسجد کی تعمیر اس مقام پر ہوئی جہاں ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن میں حج ودا کے موقع پر عمرے کے احرام کی نیت فرمائی اس مقام پر ایک وادی تھی جس کا نام تو اسی مناسبت سے اس کنویں کو بھی کہا جانے لگا اس وادی کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نے رات گزاری صبح اٹھ کر اس کنویں کے پانی سے وسو فرمایا اور نماز ادا فرمائی جبل سور مکہ مکرمہ کی, کی طرف تقریباً چار کلومیٹر پر واقع ہے اسی جبل سور پر کابیل نے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اسی پہاڑ پر موجود وہ مقدس غار جہاں مکہ مدینے کے تاج بھر اپنے رفیق کے خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وقت ہجرت تین رات کی عام پذیر رہے جبل نور مسجد حرام کی شمال مشرق میں واقع ہے اسے جبل ہیرابی کہتے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود غار تک پہنچنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ صرف ہوتا ہے جبل نور پر واقع مقدس غار میں اعلان نبوت سے پہلے پیارے آقا مدینہ والے صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے مکہ سے ایک سو بیس مل کے فاصلے پر واقع اس شہر میں اس زمانے میں بنو سکیف نامی قبیلہ آباد تھا وہ مقام ہے جہاں ہمارے شفیع کو مہربان آکا صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں مدنی آقا شب اثرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اپنے بچپن کے ایام گزارے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نور شافعی یوم المشور صلی اللہ و علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اسی مقدس مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا مقدس سینا چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تفسیر قرآن میں ماہر انہوں نے ظاہری اور باطنی میں بے نظیر تھے سعیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم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 اس وادی میں الحمد ہم حاضر ہیں اس وادی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی شاید فرمایا ہے قرآن کا ایک بہت مشہور و معروف واقعہ اسی مقام پر جو ہے وہ روح پذیر ہوا کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جی نامہ علیہ سلاۃ والسلام یہاں سے گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ تین میل کے فاصلے پر ایک چونٹی نے اپنی دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں سب اپنی اپنی بلو میں چلی جاؤ کہیں سلیمان علیہ سلا تو اور آپ کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے اے یا رب تیری بہاروں او سلام میں رب تیری بہاروں او سلام تیرے پولو کو تیرے پاکی زا کو سلام تیرے پولو کو تیرے پاکی زفارو کو سلام مکانے بدر بدر مدینہ پاک سے تقریباً ایک سو پچاس کلو پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ چاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدل رکھ دیا گیا اسی مقام پر ہجرت کے دوسرے سال سترہ رمضان بروز جمعہ کو عبر اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئی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 تیرے اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرقان حمید میں ارشاد فرمایا تر جمائے کنزل ایمان اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو سرکٹار سر تت جنگ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور سامان جنگ کے طور پر صرف تین گھوڑے اور ستر اونٹ تھے اس جنگ میں کفوار کے ستر آدمی قتل ہوئے تے تے اور ستر گرفتار ہوئے جنگ بدر میں کل چودہ مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے میدان بدر میں واقع اس جبل ملائکا پر اللہ تبارک و تعالی نے جل جل مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا اسی مقام پر جنگ بدر میں شہید ہونے والے صاحبہ کرام الح مان کی مزارات بھی موجود ہیں پاتے جو کیوں یہ جنگے بدر کے موقع پر حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقام پر سائبان کے نیچے تشریف فرما تھے بعد میں اسی مقام پر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد عریش ہے कورضا, سے جہاں بہارا. عربی زبان میں عریش صاحبان کو کہتے ہیں چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم کے ساحبان کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد عریش کہا جانے لگا <سلام> مسجد ضلع اس مقام کا دوسرا نام ابی آر علی ہے ذوال مدینہ منورہ اور اس جانب سے مکہ تلمکرمہ جانے والوں کی نکات ہے ذوال مکہ کی شمالی جانب چار سو دس کلو اور مسجد نبی علیہ صاحب سلط و سلام سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مسجد غول کا کل رقبہ نوے ہزار مربع میٹر ہے اس میں پانچ ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی مینار ہے جس کی بلندی چونسٹھ میٹر ہے پیاری اور محتم اسلامی بھائی الحمدللہ اس وقت ہم جس مبارک مسجد میں موجود ہیں اس کو مسجد الحلیفہ بھی کہتے ہیں میرے علی بھی کہتے ہیں مسجد نکاح بھی کہتے ہیں یہ وہ مبارک مقام ہے کہ جہاں سے میرے آتا نے پدینہ طیبہ سے مکہ پاک جاتے وقت تحرام باندھا تھا آج بھی لاکھوں زائرین جب بھی مدینۂ طیبہ سے مکہ پاک ابھرا کرنے جاتے ہیں اس مبارک مقام پر جمع ہوتے ہیں احرام پہنتے ہیں احرام کے دواقی پڑھتے ہیں یہی نیت کرتے ہیں اور لبع الواءمر ابعی کی سدائے بلند کرتے ہوئے مکہ پاک کتاب روانہ ہوتے ہیں آج انشاءاللہ ہمارا بھی یہ وزیرِ قافلہ احرام کی نیت کرنے کے بعد اس مبارک مقام سے مسجد حرام مکہ تر مقررما کی سب روانہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عالیہ کے کریم ہم سب کو سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی توقی عطا فرمائے ہم آپ سب کے لیے بھی دعا جو ہیں کہ اللہ تبارک آپ سب کو بھی اس مبارک بکات کی حاضری عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الحمد والسلام علی العالین الانبیاء وسلام الحمدللہ اب المسلیم الحمد للہ مسجدہ بیر علی اور مدینہ شریف کی جو مکہ پاک کی طرف جانے کے لیے نکاح وہاں پر موجود ہیں کئی زائرین مدینہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو آج احرام پہن کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں آئیے کچھ اسلامی بھائیوں سے ملتے ہیں اور ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ و وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مدنی چینل دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے آپ کو مدنی ماشا چینل ماشاء اللہ, اللہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کا سب سے مدنی چینل آیا ہے الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کی روح کو پیش کر رہا ہے اور بہت ہی تازگی میں ہوئی روح جب کریں نہ سنیں مجھے میٹھے <سلام> <متحد> میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب کائنات کے نگینے میٹھے مدینے کی جانب چلتے ہیں جس <سلام> پر جان زفر کی جوجو مدینے کے آثار قریب آتے جا رہے ہیں دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں دل تو کہتا ہے کہ اڑ کر کوچے محبوب صلی اللہ تعالی علی و وسلم میں حاضر ہو جاؤں گی مگر عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کہاں وہ عالی مرتبہ دربار اور کہاں مجھ سے آتی ہو رہا گاسوانی مجمے جانتے ہو ابھی تھوڑی دیر میں کہاں پہنچو گی Shiva. جہاں سے آ رہے ہو وہ اللہ کا گھر وہاں بندے کا ناز اپنے خالق سے ہے اور یہ اللہ کے محبوب صلح و علیہ و وسلم کا گھر ہے یہ اس شاخ کے دلوں کا کملہ ہے یہاں اس آتے نہیں بلائے جاتے ہیں آئیے سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علی و وسلم کے بڑے دولت سے چلتے ہیں لیکن ذرا ٹھہر جائیے مدینہ طیبہ کا وہ ٹکڑا جہاں حضور جانِ عالم اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما بل استفاع تمام کائنات سے افضل و برتر ہے ساری کائنات مل کر بھی اس حصے کے برابر نہیں مزید ہو جان ہر سر گناہ ہو آلم پناہ اور کہاں ذرائے حکیر کی روسیاں ہے کائنات کے فخر و ناز کا باعث ہے تیری بنیادیں صبح قیامت تک قائم و تعم ہے تم نے وہ شرف حاصل کیا جو کرضی کے کسی خطے کو حاصل نہیں اور نہ قیامت تک کوئی خطہ اس سعدت سے مشورت ہے دنیا بھر سے انسانوں کے قافلے صبح شام تیری جانب کھینچے چلے آتے ہیں سلام تیری فضاؤں میں صدیوں سے دورد و سلام کی موتی بکھر رہے ہیں تیرے یہاں حاضر ہونا دنیا کی عظیم طاقتوں میں سے ایک سعادت آج پندرہ سو برس ہونے کو آئے تیری کوئی ساتھ کوئی سانیاں کبھی دورد و سلام سے خالی نہ رہ تیری گلیاں ہم ایسوں کے لیے مصری کی ڈلیاں اور گلاب کی کلیاں ہیں تیری ہواؤں ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی خوشبو بسی ہوئی تو ہے جا تو, تو کتنا حلیم و کریم ہے کہ ہم ایسوں کو بھی حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے تیری عزت بے پایا تیری عظمت بے کرا ہے تو وہ دریائے کرم ہے کہ ہر کوئی تیرے یہاں آ کر اپنی پیاس بجھاتا ہے تو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے اے رحمتوں اور فضیلتوں کے شہر اے عظیم انسانوں کی قیام گاہ اے سپاہ سالاروں کے دل کی دھڑکن اے انشا پردازوں کے علو فکر اے شاعروں کے تخیل کی معراج اے خطیبوں کے ولولہ خطابت کی آبرو اے عالموں کے افکار کی آرزو اے دانشوروں کے علم و حکمت کی جستجو اے عابدوں کی جبی کے ناز اے زاہدوں کی محبت کے محور اے جود و سخا کے مخزن اے جمال و دولت کے مسکن اے گنہگاروں کی بخشش گاہ اے مرکز دل و نگاہ اے انس و ملک کی بوسا گاہ خطا کاروں کے خطا پوش ہم گناہ کا بھی سلام قبول اے مدینت نبی تم مرکز انوار الہی ہے رشتے اللہ کے عرش سے تیرے فرش پر سلام و درود کے تحفے لاتے ہیں تو نے اسلام کو رونق بخشی اور تاریخ کو عزت دی ہے تو نے قلم کو توانائی زبان کو رانائی بیان کو زیبائی اور فکر کو گہرائی بخشی ہے تیری صبحوں میں صحابہ کا سوزے درو اور و مہاجرین کا جوش جنو ہے تاریخ تیرے بغیر نامکمل ہے بلکہ تو خود سب سے بڑی تاریخ ہے تیرے شمال میں وہ جبل عہد ہے جس نے لغت کو شجاعت کے لیے بے شمار الفاظ دیے وہ پہاڑ جو قیامت کے دن جنت میں اٹھایا جائے گا تیرے, تیرے مشرق میں جنت البقی ہے کام سلام ہو سلام <سلام> سلام سلام سلام سلام اے مدینہ تم نبی سلام, سلام اے شہروں کے شہنشاہ اے انسانوں کی امیدگاہ اے, امیدگا اے زیر فلک عالم پنا سلام صدا مدینہ طیبہ کی گلیاں مایوس انسانیت کی تمناؤں کو برلانے کا نام ہے یہاں ہواد زمانہ کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے انسان ہاتھ پھیلائے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی خالی چھولیاں دامن مراد سے بھر کے نکلتے ہیں یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی و وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے سخاوت کی بادن برس رہے ہیں نور کے دھارے بہ رہے ہیں مانگنے والوں کا جھمجٹا ہے انسان تو انسان آفتاب و مہتاب بھی نور کے کٹورے بھر کر اٹھتے ہیں اس نورانی بارگاہ کا جاو جلال کسی کے بیان میں کب آ سکتا ہے وہ الفاظ کہاں سے لائے جو کوچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیتوں کو بیان کریں مدینہ منورہ جو کبھی یثرت تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے سرزمین مقدس قرار پایا اہل ایمان کی جس طرح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 ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو شخص مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ مدینے میں مرے بے شک میں مدینے میں وفات پانے والوں کی شفاحت فرماؤں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک حرم ہوتا ہے اور میرا حرم مدینہ ہے بی یہ صلاحت ابراہیم علیہ السلام مکہ اور اہل مکہ کے لیے برکت اور رحمت کی دعائیں مانگا کرتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ اور اہل مدینہ کے لیے برکت و رحمت کی دعائیں فرمایا کرتے تھے مدینہ المنورہ کی اسی مسجد نبی شریف اللہ صاحب سلاۃ سلام نے ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کا ثواب رکھتی ہے اسی مسجد میں خاص مقام ریاض الجنہ بھی ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کا درمیانی حصہ جنت کا باغ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علی و وسلم کی قبر انور کی سرزمین بکول شیخ محقط شیخ عبدالحق الحق محکس دہلوی ارش و کرسی لاہو قلم ارز و سما اور تعبیر بھی افضل ہے یہی وہ مبارک آستانہ ہے جہاں سروں کی بجائے اس شاخ کے دل جھکتے ہیں جہاں ستر ہزار نوری فرشتے صبح ہو اور ستر ہزار شام کو سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں جنت البکیل جنت البکیل کائنات کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے یہاں <سخص> تقریباً دس ہزار صحابہ کرام علیہ مریدوان آرام فیما حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سہ حضرت میمونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطالعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تابعین طبا تابعین کی خاصی بڑی تعداد اور بڑے صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات مقدسہ جنت بکیل واقع ہیں ان کے علاوہ امت کی بے شمار بزرگا نے دی اور کرام اہل زہد الطوط بڑے بڑے حکام محدثین اور سیدی شیخ طریقت امیر آہل سنت دامد برکات العلیہ کے پیرو مرشد مشید سعید مدینہ یادین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بلکہ پاک میں آرام فرماتے حرمین شریفین کی حاضری مدینہ طیبہ کی موت اور جنت البکی کی دو گز زمین میں سو جانے کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کے بیچ کی آرگی ہوتی ہے ملی ملی ملی ملی ملی آج الحمدللہ ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن اہل مدینہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے مسجد کبہ جایا کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم بھی ایک قابل وقت کے ساتھ کچھ زیارت مدینہ کے لیے چلیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ طیبہ کی زیارات کروائیں گے آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا اس کی مسجد الحمد الحمدللہ رب العالمین سلاط والسلام سعید سید سلیم الحمدللہ اس وقت ہم اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قبا وہاں موجود ہیں بڑا ہی پرکیش سما ہے آج ہفتے کا دن ہے ہزاروں زائرین اس وقت مدینہ طیبہ میں اس مسجد میں بالخصوص ہفتے کے دن آتے ہیں کیونکہ آج کے دن سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی کہ میرے آقا یہاں تشریف لاتے تو زائرین مدینہ ہفتے کے دن بالخصوص ہزاروں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں آئیے اسلامیہ ہمارے ساتھ ہیں مسجد قبہ کے حوالے سے کچھ سوال کرتے ہیں علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جو آپ مدینۂ طیبہ میں ہوتے ہیں کچھ ہمیں مسجد قبار کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا فضائل و برکات ہیں مسجد قبا کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد قبا میں آ دو رقط نفر ادا کرے اس کو ایک مقبول عمرے کا خواب حاصل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی صحابہ ہاب رام لہریدوان اس مسجد سے محبت کے بارے میں حضرت صادوی نبی اپاس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے دو مرتبہ بیت المقدس یعنی قبلہ اول جو ہے وہاں جانے سے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں مسجد قبا میں آؤں اور دو رقط نقل ادا کروں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر دو رکعت نقل اگر ادا کر لیے جائیں تو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے پور کیف نظارہ ہے اور بڑی پیاری مسجد اور یہ وہ مسجد ہے حضور جس کی بنیاد میرے آقا علیہ اصلاق وسلام نے اپنے ہاتھ سے رکھی جی جی بالکل یہ وہی مسجد ہے جس کی بنیاد سرپار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے دفتر مبارک سے رکھی اور جس کی تعمیر کے اندر خود سرپار صلی اللہ تعالی وسلم نے شرکت فرمائی پرانے پاک میں بھی اس مسجد کا ذکر ہے ماشاء اللہ جی کسی ایک مسجد کے بارے میں جس کی پہلے ہی دن سے بنیاد تھکوا پر رکھی گئی ستھان اللہ، ستھان اللہ، ستھان الحمدللہ، اس مسجد میں موجود ہیں اور آئیے انشاءاللہ اس مسجد کے قریب جا کر اس کے مزید کو دکھاتے ہیں مسجد طباء تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علی علی وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر ہونے کا شرف حاصل ہوا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے یہ لائے تو بستی کوبا میں کلسوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا اور پھر حضرت کلسوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرما کر اپنے مقدس ہاتھوں سے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابۂ کرام علی مرضوان کے ساتھ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم بھی و نفس نفیس شریک رہے کرم کی شادی اپنے غم کی دو آقا تیری یہ لو مبارک مسجد ہے جس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی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 اور احادیث صحیحہ میں مسجد قبا کے فضائل نہایت اہتمام سے بیان فرمائے گئے کی ہے کی کیا ہے حضور سراپین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر تشریف لا کر مسجد قبا میں دو رکعت نماز نفل ادا فرماتے بازار نور گلیوں میں گئے نشتوں کو سارے نور ہی نور ہے میرے میٹھے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مسجد کبا میں دو رکٹ نماز نفل ادا کرنے پر عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے تو کی گئے چائی گٹا مہتی مزہ کی مدانی مسجد قبا کا کل رقبہ تیرہ ہزار پانچ سو مربع میٹر پر مشتمل ہے اور اس مسجد میں بیس ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد قبا میں چھپن چھوٹے اور آٹھ بڑے گمبد ہیں مسجد کے چاروں کونوں پر چار مینار ہیں ستےل زمین سے ان میناروں کی بلندی سینتالیس میٹر ہے پیچایا ہے میرے میٹھے مندی میں کی کیا بات ہے میرے میٹھے مندی کی کیا بات گے ہم جو دیکھتے ہیں مجھے الحمد الحمدللہ تو جل مدن چینل آنے سے ہمیں بہت حوصلہ ملا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا میرے سنت کا جو مغرب یاترا ہوتا ہے اس کے کا میرا سنت کا مغرب مکالمہ اپنا پروگرام ہے اور صبح صبح جو کم سے کم پندرہ جماعت میں بہت بہت زیادہ سب سے پیارا سلسلہ جو ویبت کے بارے میں جو مغرب چینل میں چل رہا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ شاء کے بارے میں ادارے جان کر ہمارے جواب کا سلسلہ جو ہے اس میں بہت اچھا لگتا ہے معلومات ملتی ہے اور مختلف بیانات جب ہم دیکھتے ہیں تو الحمد للہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا اچھا؟ ہے نہ سنیں گے خلاف ہمارا ایران جائیں گے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے ان شاء اللہ خاتم الحمدللہ اس وقت ہم مسجد کباک کے پاس ایک کنویں کے قریب کھڑے ہیں آئیے اسلائبر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کنویں کی کیا تاریخ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام بزور یہ پیچھے جو کنواں نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد ہے اس سے بالکل تھوڑا سا آگے کنواں ہے کہ جس کا نام ہے بیر عریض اور اسی کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مخر نبوت والی انگوٹھی تھی وہ آپ نے سب سے پہلے پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عطا ہوئی آپ کی ظاہر حیات مبارکہ کے بعد اس کے بعد حضرت عمر فروخ رضی اللہ کے پاس اور ان کے بعد عثمان غنی اللہ کے پاس کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ انگوٹھی میری امت کے بیچ رہے گی اس وقت تک امن و شانتی رہے گی اور جس دن یہ گم ہوئی اس دن سے فتنہ و فساد کا ڈر ہے اور حضرت نے گنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں پر تشریف لائے کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لاتے تھے اور سابہ کرام لوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے خود عثمان گنی ردی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں آپ یہاں پر تشریف لائے اور اسی کنویں کی مڈیری پر بیٹھے اور اس انگوٹھی کو کبھی اپنی انگلی میں پہنتے اور کبھی اتارتے اسی اثنا میں وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے گری اور کنویں کے اندر گم ہو گئے تو جس دن وہ گم ہوئی اس کو بہت ڈھونڈھنے کی کو کوشش کی گئی مگر وہ نہ ملی اور اس انگوٹھی کے گم ہونے کے چند ماہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس دن سے اس کنویں کا نام بیر عریف سے بیر خاتم پڑ گیا بیر خاتم سے مراد انگوٹھی والا کنواں الحمدللہ یہ مبارک مقام ہے جس کنویں میں سرکارد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک مہر نبوت والی انگوٹھی اس کنویں میں تشریف لے گئی میرے پیارے اسلامی بھائیوں یقین جانیے کس کس جگہ کا ادب کریں مدینہ طیبہ کی ہر ہر گلی ہر ہر کوچہ جو ہے وہ سرکار کی یاد دلاتا ہے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کس طرح پاؤ رکھے یا صاحبِ بصیرت آنکھیں مچی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں نور ہے مکانی کلثوم بن خدم رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع الحدیث صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور موترم اسلامی بھائی اس وقت ہم کبا کی وادی میں ہیں ایک خوبصورت باغ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ باغ مہینے کا باغ ہے اور واقعی یہاں کے رگزاروں کی بھی کیا بات ہے یہاں کے باغات کی تو سبحان اللہ میں پھول کو چوموں گا اور خار کو چوموں گا جس وقت میں دیکھوں گا گلزار مدینے کا آج مدینے کے ایک باغ میں موجود ہیں اور الحمدللہ اس وقت یہ مبارک مقام جو میرے پیچھے آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں یہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اقاع اصلاط والسلام کی تشریف آوری ہوئی ہے آئیے اسلامی بھائی سے کچھ اس کے بارے میں یہاں کی تاریخ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا متبرک مقام ہے اور اس بارے میں کیا فرماتے ہیں السلام علیکم وعلیکم حضور یہ کچھ بتائیے کہ یہ مقام کے بارے میں کیا تاریخ ہے جو پتھر رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں روایت ملتا ہے کہ کیسے السوم بن عظم اللہ تعالیٰ جو تھے ان کا مکان اس مقام پر تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجر کر کے مدین المنورہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے ان کے گھر میں قیام فرمایا کیونکہ آپ پہلے کبا کے سردار تھے اس علاقے کے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر قیام فرمایا یعنی میرے آقا علی السلاطو السلام کے کدم مبارک جو وہ اس علاقے میں آئے ہیں بے شک یہ وہ مقام ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یقین جانیے کہ دل کی کیا کیفیت ہے کہ ہمارا وجود کہاں اور یہ مبارک مقام کہاں مسجد قبا کا جب نام آتا ہے تو وہ مدینہ پاک میں سرکار کا داخلہ یاد آ جاتا ہے جب میرے آقا تشریف لائے تھے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس جگہ پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیم کے بارے میں بتایا ان کے گھر میں قیام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کو یقیناً یہاں کی فضاؤں نے دیکھا کسی شاعر نے کیا خوب کہا آ ادھر روح کی ہر تے میں سب لو تجھ کو اے ہوا تو, نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا مسجد جمعہ مسجد کبا کی تعمیر فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی و وسلم جمعہ کے دن قبا سے شہر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے مسجد جمعہ کا ایک بڑا گمبد ہے اور چار چھوٹے گمبد اس سے متصل ہیں مسجد کے شمال میں بڑے دروازے کے بائیں ہاتھ ایک مینار ہے جس کی بلندی پچیس میٹر ہے میرے کی کیا میں کی میرے میٹھے بندی میں کی مسجدین مسجد قبلہ تین مدینہ منورہ کی شمال مغرب میں ساڑھے تین کلو کے فاصلے پر وادی عقیق میں واقع ہے یہ مبارک مسجد بنو سلیم کے نام سے متعارف تھی کیونکہ یہاں قبیلہ بنو سلیم آباد تھا حورا پور صلی اللہ علیہ ع وسلم نے یہاں نماز ظہور ادا فرمائی ابھی دو ہی رکعتیں ادا فرمائی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی و وسلم نے بتیا دو رکعتیں بیت اللہ شریف کی جانب رخا فرمائی اس وجہ سے اس کا نام مسلح قبلہ تین ہوا بیت المقدس کی جانب قبلہ کا نشان دیوار میں آج بھی موجود ہے کیا مندی میں کی کیا بات ہے میرے میرے مندی کی کیا بات ہے ہم تم جو سب ہم مسجد کے پاس کڑے ہیں اور ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں آئیے ان سے ان کے تأثرات لیتے ہیں السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ محمد رمضان رمضان بھائی فرام وچ کنٹری I'm from the UK, from the city of Birmingham. You are from Birmingham. Mashallah, you are here in Masjid-e-Kab Are you watching Madhli channel there? Alhamdulillah. At the moment, Madhli channel is available from, on the internet. Inshallah, there will soon be available by other mails as well. How, are, you, are you like Madhli channel? Alhamdulillah. We will not hear it, we will not hear it. Inshallah, we will not hear it. Bagh-e Salman ta'ala anhu. Sayyidina Salman Farsi radiallahu ta'ala جب پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کا مطالبہ فرمایا تو اس یہودی نے آپ رج اللہ تعالیٰ عنہ کے عبض تین سو پھلدار کھجرو کے درخت طلب کی چنانچہ پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس باغ میں تین سو کھجور کے درخت لگائے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے عظیم موجے کی برکت سے وہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو گئے اور ان پر پھل بھی آ گئے کی کی کی لہٰذا کی کی کی کی اس, باغ اس باغ کے عوض سیدنا سلمان پارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروا لیا گیا اسی مناسبت سے یہ باغ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے غرف غرف بیس مسجہ کے شمالی جانب تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ان دنوں بیرے غرف کے گرد دیوار بنا کر اوپر چھت ڈال دی گئی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی و وسلم اس کا پانی نوش فرماتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وفات ظاہری کے بعد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 مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم بارہا اسی مکان میں سیدہ ماریہ کپیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے سیدہ ماریہ کپیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی کے آخری لمحات سے اسی مبارک مکان میں قیام فرما رہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سنسلہ ہجری میں ہوئی اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہو نے آپ کی نماز جنازہ پڑھا ان شاء اللہ زیارت حرمین طیبین کے اگلے سلسلے میں ہم ان مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے جبل اخ مزار سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ مقام سنیت البا مکان رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد شم مکانِ سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ حضرت عبد الرحمان بن آؤ اللہ تعالیٰ مسجد نور اے اللہ ہمیں بھی حرمین طیبین کی باعد اور نصیب فرما آمین بجاہ النبی الامین اللہ تعالی وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر، لا